پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے جیسے وہ ان میں کبھی بسی بسے ہی نہ تھے سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی اور البتہ تحقیق ہم نے موسا کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف پھر انہوں نے فرون کے حکم کی اتباع کی اور فرون کا حکم کوئی رشید و بھلائی والا نہیں تھا اور فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہیں تھا کے کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر پینے کے لیے آیا جائے بصرف دل مرفود اور اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی اور برا ہے وہ انام جو دیا جائے اور برا ہے وہ انام جو دیا جائے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اے نبی یہ کچھ خبریں ان تباہ شدہ بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ تہس نہس کر دیئے گئے ہیں. وما ظلمناہم ولیکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم اللہتی یدعون من دون اللہ من شیئن لما جاء امر ربك لما جاء امر ربك وما زادوہم غیر تتبیب اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم مطلب عذاب آن پہنچا بلکہ انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی لانت پھٹکار اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری پھر آیات سے تورات اور سلطان المبین سے وہ عظیم اور کھلے معجزات مراد ہیں جو موسا علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیات سے آیات تسعہ مطلب نو نشانیاں اور سلطان المبین سلطانی مبین روشن دلیل سے عصا مراد ہے عصا اگرچہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے پھر ملا قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور قوم انہی کے پیچھے چلتی ہے اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقینا فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی پھر برشید مرشید کے معنی میں ہے یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذو رش دن رشد والے کے معنی میں ہے یعنی بات تو حضرت مس علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات جو رشد و ہدایت سے دور تھی اس کی انہوں نے پیروی کی پھر یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش روح تھا قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم لے لے کر جائے گا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا پھر الوردو پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی پیا جاتا ہے مراد جہنم ہے المورود وہ مقام جس پر پینے کے لیے آیا جاتا ہے یعنی یہ گھاٹ بری جگہ ہے جس پر ورود ہوتا ہے مراد جہنم ہے پھر لانت سے مراد پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری و محرومی ہے گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائے پھر ارف انعام اور انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے یہاں لانت کو رفت کہا گیا ہے اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا المرفود سے مراد و انعام جو کسی کو دیا جائے یہ ارفت کی تاکید ہے پھر قائم سے مراد و بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں اور حسیند البیمان محسود سے مراد و بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفح ہستی سے معدوم ہو گئے اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے پھر ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوچار کر کے پھر کفر و معاشی کا ارتکاب کر کے پھر جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إِذَا أَخذَ الْقُرَى وَهِي ان اور نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کو جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان مطلب عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے إلا لأجل معدود اور صرف ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ الْنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے اس کے لیے اس آگ میں بس چیخنا چلانا اور دھارنا ہوگا خالدین فیہا مادامت السماوات والأرض اللہ ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مطلب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4686 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2583 پھر یعنی مواخذہ الہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و معزت کے لیے بیان کیے گئے ہیں پھر یعنی حساب اور بدلے کے لیے اور اول سے آخر تک تمام لوگ جمع ہوں گے کوئی باقی نہیں رہے گا جیسے فرمایا احدا سورہ کہف آیت نمبر سینتالیس ہم نے ان کو اکٹھا کیا یا ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے فرشتے بھی انبیاء و رسول بھی اور مخلوقات عالم بھی جیسے انسان جن چرند و پرند اور دیگر حیوانات اور پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا پھر یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے بحث وتقرار کی یا شفات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ اجازت دے دے طویل حدیث شفات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولاومن الر رسول وداسول یوم ادن ودا رسول یوم اللّہ سلم سلم بہ والِ صحیح البخاری حدیث نمبر آٹھ و صحیح مسلم حدیث نمبر 1882. مطلب اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے پھر ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالتا لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقع ہے یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان و زمین رہیں گے لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یہاں میں السماوات والارض کے الفاظ اہل عرب کے روزمرہ اور محاورے کے مطابق کہے گئے ہیں عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو کہتے تھے کہ ہے سما وات ولاد یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ فیہا ابدا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے ایک دوسرے مفہوم ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہے یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی سراحت ہے یوم سور ابراہیم آیت نمبر اڑتالیس اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور آخرت کے یہ آسمان و زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہے نہ کہ دنیا کے آسمان و زمین جو فنا ہو جائیں گے بحوالے تفسیر ابن کثیر ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لیا جائے یا لے لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں بہوال فتح القدیر پھر اس استثناء کے اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم یہی ہے کہ یہ استثنا ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے اس اعتبار سے اس سے ماقبل آیت میں شقیون کا لفظ عام یعنی کافر اور آسی دونوں کو شامل ہوگا اور الم شربک سے آسی مومنوں کا استثنا ہو جائے گا اور مش میں مَا, ما من کے معنی میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز اور لیکن جو نیک نیک بخت بنائے گئے ہوں گے لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے اور اللہ کا نہ ختم ہونے والا انام ہے فلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَائِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلِ وَإِنَّا لَمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑھیں جن کے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے وَلَوْ لَا سَبَقُتْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ <مُریب> اور البتہ تحقیق ہم نے موسا کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو اپنے اعمال اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے عمال کی پوری پوری جزا دے گا بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے بصیر چنانچے اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی مطلب ایمان لائے اور تم سرکشی نہ کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم من دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ استثناء بھی عصات و اہل ایمان کے لیے ہے یہ استثنا بھی اوساط اہل ایمان کے لیے ہے یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ ابتداء میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں غیر مزود کے معنی ہیں غیر مکتور یعنی نہ ختم ہونے والی عطا اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا یہ دخول عارضی نہیں ہمیشہ کے لیے ہوگا اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا پھر اس سے مراد و عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی پھر یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے اس لیے آپ اپنی تکزیب سے نہ گھبرائیں پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر ڈالتا پھر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے استقامت نہایت جامع لفظ ہے جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے اور یہ پابندی نہایت کھٹن ہے یہ پابندی نہایت کٹھن ہے اسی صعبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیہ بطنی حد الخواتہ مطلب سورہ ہود اور اس کی نظائر نے سورہ ہود اور اس کی نظائر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے دوسرے توغیان یعنی بغی مطلب حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے یعنی شریعت نے جو حد مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی کرو اور ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو یہ لئے ایمان کی اخلاقی قوت اور رفتِ کردار کے لیے بھی بہت ضروری ہے حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نعرے جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ رابط و تعلق کی بھی مومانت نکلتی ہے اللہ یہ کہ مسلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی جیسا کہ بعض حادث سے واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقم ان وزلفا من ان ذلك ذکر اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں مطلب صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور آپ صبر کریں بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جن ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے مگر تھوڑے ہی ان میں سے جہنم مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے وما كان ربك لك مصلحون اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جب کہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں مختلف اور اگر آپ کا رب چاہتا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُتَظِرُونَ اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السموات والارض والیہ يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف دونوں طرفوں سے بعض نے صبح اور مغرب بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ آیت میراج سے قبل نازل ہوئی آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئی کیونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نمازیں ضروری ضروری تھیں ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی اور بعض کے مطابق اس کا وجوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثاقت کر دیا گیا بہوال تفسیر ابن کثیر اللہ عالم پھر جس طرح کے حادیث میں بھی اسے سراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے مثلا پانچ نمازیں جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ایک کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 233 ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر تمہارے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پانچ نمازیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس و صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو پھر یعنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شرور اہل منکر کو شر منکرات اور فساد سے روکتے پھر فرمایا ایسے لوگ ہوتے تو تھے لیکن بہت تھوڑے جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا پھر یعنی ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدہوشیوں میں مست رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آ لیا پھر اسی لیے کا مطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا پھر یعنی اللہ کی تقدیر اور قضاء میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشری اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل میں مزید کا نعرہ بلند کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی قط قط و عزتی کا بس بس تیری عزت کی قسم بحال صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچاس صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیالیس اور دو ہزار آٹھ سو اڑتالیس پھر یعنی ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیر عرب اسلام کے زیرنگین گیا و صلی اللہ ع نبینا محمد اجمعین یہاں تک ختم ہوئی جاتی ہے سورہ ہود اور اگلے نشست میں انشاءاللہ آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف کا